سورت البقرہ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے مدنی سورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا زمانے نزول کس وقت نازل ہوئی وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہجرت کے بعد سے غزوہ بدر کے پہلے تک نازل ہوئی سور میں ہدایت کی دعا مانگی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرما دیا یہ ہے ہدایت اور اس میں شریعت کے بہت سے احکامات انشاء اللہ تعالیٰ ہم کو ملیں گے طویل ترین قرآن کی صورت ہے دو سو چھیاسی ٹو ایٹی سکس آیات ہیں سمجھنے کی خاطر اگر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو آپ ان اللہ اس کے مضمون کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گی پہلے نصف میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے دوسرے نصف میں مسلمانوں سے خطاب ہے زمانے نزول جیسے بھی آپ کو بتایا مدینہ پہنچ کر یہ سورت نازل ہوئی ہجرت کے بعد اور غزبۂ بدر ابھی ہوئی نہیں تھی چند متفر آیات ہیں سود وغیرہ کے بارے میں جو کہ بعد میں نازل ہوئی لیکن یہاں لا کر وہ جوڑ دی گئی ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے اس سے پہلے دو تہائی قرآن مکے میں نازل ہو چکا تھا اس دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں لوگوں کا عمل بدلا تھا زندگیوں میں انقلاب آ گیا تھا اور اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں تین گروہ تین گروپس وجود میں آ چکے تھے پہلا گروہ جو پورے یقین کے ساتھ تمام تر وفاداریوں کے ساتھ آ گئے تھے اسلام کے فائدے کے لیے اپنے فائدے انہوں نے قربان کر دیے تھے اپنی پسند اور ناپسند کو پیچھے رکھا تھا اور اللہ رسول کی پسند اور ناپسند کو آگے رکھا تھا یعنی کہ بالکل ایک ہی کشتی کے مسافر دو کشتیوں میں سوار نہیں تھے انہوں نے کہا کہ اب اسلام کی کشتی تیریں تو ہم تیریں گے اسلام کی کشتی ڈوبی تو ہم ڈوبیں گے ایک گروہ تو یہ مخلص مومنوں کا بن چکا تھا اس کے برعکس ایک اور گروہ کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ تھا خم ٹھوک کر بیدان میں آ گیا تھا لیکن اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ give the devil his due ان کی بات کو ماننا چاہیے ان کی خوبی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے خوبی یہ تھی کہ وہ بہرحال سامنے سے حملہ کرنے والے تھے کلم لم کھلا حملہ کرنے والے لوگ تھے چھپ کر سازشیں نہیں کرتے تھے اور یہ دو گروہ جن کا بھی ذکر کیا یہ دونوں گروہ مکے ہی میں وجود میں آ چکے تھے ایک تیسرا گروہ بیچ بیچ کا یہ مدینے میں آ کر وجود میں آیا اصطلاحی نام منافق سور بقرہ میں ہم منافق لفظ نہیں پڑیں گے آگے جا کر اس کی تفصیل آئے گی یہاں تو صرف ابھی شناخت کرائی جا رہی ہے کہ قرآن سننے والے تین طرح کے گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں اب یہ منافق مدینے کی پیداوار تھے نافق در اصل گوہ کے بل کو کہتے ہیں دو موو والا گھر تنل کی طرح ہوتا ہے سرنگ کی طرح اس کا گھر ہوتا ہے اس کے دو دروازے ہوتے ہیں تنل میں آپ دیکھیے سرنگ میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے کبھی آتی ہے اور نکل جاتی ہے تو یہ منافق وہ لوگ کہ ہدایت ان کے دلوں میں داخل ہوئی لیکن افسوس منافق کی وفاداریاں صرف اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہیں اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں مکے میں تو حال یہ تھا کہ ایمان دلوں کے اندر پہلے گھر کیا کرتا تھا اس کے بعد اسلام کا اظہار کرتے تھے ایمان کی حقانیت پر دل گواہی دیتا تھا اس کے بعد زبان سے کلمہ پڑھا کرتے تھے اس لیے کہ مکے میں ایمان کا اقرار کرنا تو اپنی جان مال عزت آبرو ہر چیز کو داؤ پر لگانے کے برابر تھا جان کے دشمن ہو جایا کرتے تھے مکے کے کفار مدینہ آ کر حالات بدل گئے اب ایمان لانے میں کوئی جان مال عزت آبرو کا خطرہ نہیں تھا کلمہ پڑھنے سے کچھ نقصان دنیا کا نہیں ہوتا تھا بلکہ کچھ دنیا کے فائدے ملنے ہی کی امید تھی لہٰذا کچھ لوگ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے حق کی خاطر نہیں کامیابی کی خاطر آخرت کی خاطر نہیں دنیا کی خاطر اللہ کی خاطر نہیں نفس کی خاطر مسلمان ہونے والے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے دل میں نہ اللہ کی عظمت نہ رسول کی محبت ہوتی تھی بلکہ دل تو کفار اور ان کے طور طریقوں ہی کی طرف مائل رہا کرتے تھے دنیا ہی کی محبت میں گرفتار تھے لیکن بہرحال مسلح مسلمان ہو گئے تھے ابن الوقت قسم کے لوگ اسلام کی خاطر کوئی قربانی دینا ان کو گوارا نہیں تھی اسلام کے فائدے کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے والے لوگ دوست کے روپ میں دشمن اب یہاں نام لیے بغیر ان تین گروپس کا ذکر کر دیا گیا کیریکٹر اسکیچ پیش کر دیا گیا اور تاکہ قرآن کا پڑھنے والا شروع ہی سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے تعین کر لے اس چیز کا کہ ہم ان تین گروہوں میں سے کس گروہ میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں شروع ہوتی ہے بسم اللہ رحمان رحیم الف لام الف لروف مقطاط ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں پہلے ہی لفظ نے ہمیں آزما لیا اس کو پڑھ نہیں سکتے اس کا تلفظ ہم ادا نہیں کر سکتے تھے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر ہمیں نہ سنایا ہوتا علم ہی پڑھ لیتے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم نہیں پڑھنا بلکہ الف لامیم اس کو پڑھنا ہے تو یہاں اندازہ ہو گیا کہ واقعی رسول کی ہدایات کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا دوسری چیز مطلب کیا ہے اس کا رسول نے مطلب نہیں بتایا تو جب رسول نے مطلب نہیں بتایا تو ہمیں آج تک اس کا مطلب نہیں پتا الف لامیم کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ واللہ والم اللہ اور اس کا رسول ہی اس کا مطلب جانتے ہیں اللہ کے رسول بتاتے تو ہمیں پتہ چلتا آپ نے نہیں بتایا ہمیں نہیں پتا یہ سمجھیے کہ امتحان ہو گیا کہ تم نے جو دعا مانگی تھی سرات الدین انمتا علیہم واقعی سبق دل سے مانگی تھی جس نے صدق دل سے دعا مانگی تھی وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہمیں نہیں معلوم تو بڑا قیمتی سبق ہمیں پہلے ہی لفظ سے مل گیا سور بقرہ کے کہ جیسے انسان کے کلام کو سمجھنے کے لیے انسانوں ہی کی لکھی ہوئی ڈکشنریز ہوتی ہیں کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے ڈکشنری کھولیں مطلب دیکھ لیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے انسانوں کے لکھی ہوئی ڈکشنریز کام نہیں دے سکتی اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کا مقرر کیا ہوا رسول وہی ڈکشنری کا کام دیتا ہے ڈکشنری چاہے کچھ مطلب بتائے لیکن ہم تو قرآن کے الفاظ کا صرف اور صرف وہ مطلب لیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کتاب اولا بفی یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں دنیا کی کوئی اور کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے شک عمل سے روک دیتا ہے تعلقات میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے اگر رہنما پر اعتماد نہیں ہے رہنما پر ٹرسٹ نہیں ہے شک ہے اس کی نیت کے اندر یا اس کے علم میں تو انسان کبھی اس کو فالو نہیں کر سکتا دوا پر یا ڈاکٹر پر شک ہو صحت نہیں مل سکتی تو یہاں فرما دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کیا ہے یہ خدلمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے قرآن اگر علاج ہے تو تقوی پرہیز ہے ہدایت کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں ایک تو راستہ دکھا دینا کس طرح زبانی کلامی دکھا دینا کہ بھی فلاں جگہ آپ چلے جائیے دوسرے یہ کہ انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا تو قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کا رسول واقعی انسان کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے تو ہدایات کے درجے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ہدایت کے لیے ہمارے دلوں کو ہمارے ذہنوں کو کھول دے ہم تو واقعی اس کتاب ہدایت کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے چاہا ہم واقعی اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں اس طرح اس کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو کہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کی فطرت کے اندر یہ طلب موجود ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے منتظر ہیں تمنا ہے ان کی کہ مجھے پتا تو چلے کہ میں اپنے رب کو کیسے خوش کروں مجھے پتا تو چلے اندر سے کریونگ آتی ہے ان کے طلب ہے ان کے اندر سے ان کی روح کی پکار ہے کہ میرا رب مجھے کسی طرح سے بتا دے کہ میں کیا کروں یہ اسی متقی کی دعا ہے سورہ فاتحہ اہ دن اصل مستقی اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے تو اس میں ہدایت متقیوں کے لیے ہے کتاب تو یہ سب کے لیے ہے اناس کے لیے ہے تمام انسانوں کے لیے ہے لیکن ہدایت سب نہیں پائیں گے ہدایت وہی پائیں گے کہ جن کے اپنے اندر ہدایت کی طلب ہے جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز بن مانگے دے دیتا ہے دولت صحت اولاد حسن ٹیلنٹ ہر چیز دنیا کی ہر چیز دیکھے فرآن کو کیا کچھ نہیں دیا قارون کو کیا کچھ نہیں دیا لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ بہت غیور ہے بن مانگے نہیں دیتا ایک ہے اللہ کی محبت اور دوسری ہے ہدایت جو اس لائق ہوتا ہے اس قابل ہوتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے اللہ اسی کو دیتا ہے جو مانگتا ہے جو طلب رکھتا ہے اسی کو دیتا ہے تو یہ متقی وہی ہیں جن کے اندر طلب ہے اور تڑپ ہے اور جذبہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا رب کو راضی کرنے کا ان کو اس کتاب سے ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت مل جائے گی اس لیے کہ ان کا تو مقصد حیات ہی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے لاک آن ہے ابسیشن ہے ان کو اپنے رب کو راضی کرنے کا اب ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں اللہ منون بلغیبی و یقینا وما رزک نکون اللہ یو منون بل غیب جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب کیا چیز ہے کنفیوش کا قول ہے کہتا ہے دیر از نتھنگ مور ریئل دین واٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین دیٹ وچ کین ناٹ بی جو چیز نظر نہیں آتی اس سے بڑھ کر حقیقت کوئی نہیں ہے اور جو چیز سنائی نہیں دیتی اس سے بڑھ کر حقیقت کوئی نہیں ہے غیب ذرا سا ہم اس کو حاضر کے مقابلے میں کمپیر کر کر دیکھتے ہیں اور علم کے ذرائع پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں دیکھیں جو مٹیریئل سائنسز ہیں مادی کائنات کا جو علم ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرائع دنیا ہی میں دے دیے ہیں بلکہ دے کر ہم کو دنیا میں بھیجا ہے جس میں کہ عقل ہے اور ہمارے حواس خمسہ ہیں یہ ہم کو ٹیریل یونیورس کا علم فراہم کر دیتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع محدود ہیں آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے ٹیلیسکوپ مائکروسکوپس چاہے وہ حبل ہی کیوں نہ ہو اسی آنکھ کا ایکسٹینشن ہے ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں ان کی بھی محدودیت ہے جو ہماری آنکھ ہے یہ ہمارے حوا ہیں یہ بہت زیادہ قابل اعتماد بھی نہیں ہیں بعض دفعہ صحیح تصویر پیش نہیں کرتے چاند جیسا ان آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے ہمیں نظر آتا ہے یہاں زمین پر کھڑے ہو کر ویسا ہے نہیں بعض دفعہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی آنکھ کہہ رہی ہوتی ہے مثال کے طور پہ مراج شراب ہے نہیں لیکن آنکھ کہہ رہی ہے کہ ہے تو پتا چلا کہ یہ جو ہمارے مادی علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں یہ محدود بھی ہیں اور یہ غلطی بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم علم وہی ریویلڈ نالج یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس میں غلطی کا قطع کوئی امکان نہیں غلطی سے بالکل پاک ہیں عالم غیب کے بارے میں علم الوحی سے ہم کو معلومات فراہم کی جاتی ہے فرشتے جنت دوزخ آخرت یہ سب غیب کی چیزیں ہیں ٹیلیسکوپ سے کروڑوں میل دور کی کہکشائیں دیکھی جا سکتی ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو کیرامن کاتبین ہیں ان کو ہم کسی آلے سے کسی گیجٹ سے نہیں دیکھ سکتے یہ معلومات اللہ وہی کے ذریعے اپنے رسول کو پہنچاتا ہے اور رسول باقی انسانوں تک اس معلومات کو پہنچا دیتے ہیں تو رسول کی بات کو سچ مان لینا اپنے حواسوں کو استعمال کیے بغیر اپنی آنکھوں سے صحابہ نے بھی کبھی جبری علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا لیکن وہ ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور کہا کہ چونکہ آپ فرما رہے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہاں آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے تو رسول کی بات کو سچ مان لینا بغیر کسی دوسری ویریفیکیشن کے یہ دراصل ایمان ہے تو فرما دیا جو غیب پر ایمان لائے وہی دراصل قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہی دراصل متقی ہے دوسری صفت وہ یقین اور وہ نماز قائم کرتے ہیں متقی نماز پڑھتے ہیں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھتے ہیں جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز سلاد ہے اگر سلاد کا مطلب ہم ڈشنری سے نکالیں تو اس کا مطلب دعا بھی ہے آنکھ تاپنا بھی ہے مختلف معنی آپ کو ملیں گے لیکن یہ کوئی نہیں کرتا کہ جا کر کہیں بون فائر بنا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میری سلاد ہو گئی نہیں ہم تو سلاد کا وہی مطلب صرف لیں گے وہی طریقہ اختیار کریں گے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نماز کے ذریعے قائم رکھتے ہیں وہ مما رزق اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں رزق ہر وہ چیز ہر وہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہو صرف کھانا پینا ہی رسق میں نہیں آتا بلکہ وقت صلاحیت دولت اولاد یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں اور انسانوں کے فائدے کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل ان ذیل علیہ کا وما ان من قبلک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین عقل تجربے مشاہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے مثال کے طور پہ عقل بتاتی ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا تو دنیا سائنسی قوانین کے لحاظ سے فزیکل لاس کے لحاظ سے تو مکمل ہے کمپلیٹ ہے لیکن اخلاقی قوانین مورل لاس کے حساب سے نامکمل مکمل ہے مکمل نہیں ہے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا وقت آنا چاہیے کہ اچھائی کا بدلہ اچھا نکلے اور برائی کا بدلہ برا نکلے اچھوں کو ان کے اچھائی کا بدلہ دیا جائے اور بروں کو ان کی برائیوں کا بدلہ دیا جائے تو اس پر تو وہ یقین رکھتے ہیں اس لیے کہ عقل کا اپنا یہ تقاضا ہے آخرت کا نہ آنا اور کسی کام کا اپنے انجام تک نہ پہنچنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور یقین پھر وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان کے دل دماغ ارادے عمل کو اپنی مکمل گرفت میں لے لیتی ہے اور انسان کا عمل پھر یقین کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے جن باتوں پر یقین ہوتا ہے انسان انہی پر عمل بھی شروع کر دیتا ہے ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں فلاح کسی عارضی نامکمل کامیابی کو نہیں کہا جاتا فلاح کا مطلب صرف نقصان سے بچنا ہی نہیں بلکہ فلاح کہا جاتا ہے مکمل پائیدار کامیابی کو یہ صفات جو کہ یہاں بیان کی گئیں یہ صفات رکھنے والے لوگ اس وقت مدینے کی بستی میں مدینے کے معاشرے میں موجود تھے صحابہ کی ایک جماعت وجود میں آ چکی تھی اور ان کے اندر ابو بکر علی عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ موجود تھے اب آگے پندرہ آیات میں نعمت ہدایت قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے خواہ اے نبی آپ ان کو خبردار کیجئے یا نہ کیجئے بہر حال وہ ماننے والے نہیں ہیں ختم اللہ قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے وہ سخت سزا کے مستحق ہیں یہاں پر خیال آتا ہے کہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو کسی کا کیا قصور بات یہ ہے کہ کوئی پیدائشی طور پر مہر لگایا پیدا نہیں ہوتا بلکہ پہلے اس کے رویے کے اندر ٹیڑ اور کجی آتی ہے وہ خود پہلے اللہ سے رخ موڑتا ہے اس کے بعد اللہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے تو موہر کا لگنا دراصل طویل عرصے کی دافرمانی کے نتیجے میں ہوتا ہے اپنے رویے کی بدولت یہ سزا ملتی ہے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کیا کتاب اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے لیکن کچھ لوگوں کو یہ ہدایت بہت بری لگ رہی ہے نہ کتاب اچھی لگتی ہے نہ رسول اچھا لگتا ہے ان کی باتیں بہت ناگوار گزرتی ہیں ان کو رد کر دیا ریجیکٹ کر دیا تو اللہ نے بھی دل پر مہر کر دی جب دل پر مہر ہو جاتی ہے تو پھر دلوں سے ہدایت کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے گناہ سے بچنے کی تبنا بھی نہیں رہتی گناہ اور ثواب میں فرق نہیں لگتا نیکی کرنے کی طلب نہیں رہتی تانوں پر مہر جو فرمایا یہاں پر کہ اللہ سم مرحم ان کے تانوں پر مہر لگا دی اب یہ سب سنیں گے سب سننا چاہیں گے اللہ کی بات نہیں سننا چاہیں گے یہ ہوتی ہے مہر اور سنیں گے بھی تو آواز کی حد تک دلوں تک یہ آواز نہیں پہنچے گی دلوں پر اثر نہیں ہوگا آنکھوں کے آگے پردہ ساری مخلوق نظر آئے گی خالق نظر نہیں آئے گا اور یہ ان کی اپنی چوائس تھی پسند ان کی اپنی تھی ہدایت اور گمراہی دو چینلز ہیں اور ان چینلز کا ریموٹ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ جو چینل چاہے چوز کر لے اپنے لیے اور اللہ کا تو دربار ایسا ہی ہے جو مانگو گے دے گا ہدایت مانگو گے ہدایت دے گا گمراہی مانگو گے گمراہی دے دے گا جو چاہو گے وہی وہ ملے گا تو یہ ان کی اپنی چوائس تھی اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی اب ایک اور گروہ کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن آمَنَّ بِاللَّهِ الْآخِرِ وَمَا هُم <بِمُؤْمِنِينَ> بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر در اصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ رقیلا اور ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو دراصل اصلاح کرنے والے ہیں اب یہاں اس تیسرے گروپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا کہ اصطلاحی نام منافق ہے اصلاح کس چیز سے ہوتی ہے دراصل دل زبان عمل سے اسلام کا ساتھ دینے سے اصلاح ہوتی ہے کفر فساد ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو صحابہ ایبان لے آئے تو ان کو معاشرے کی طرف سے خاندان کی طرف سے بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان پر بہت دباؤ تھا پریشر تھا کہ رسول کے اطاعت کو چھوڑ کر آبا و اجداد کے طریقے کی طرف پلٹ آؤ لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے تو قریبی رشتوں میں جدائی ڈال دی ہے گھر گھر لڑائی ہے گھر گھر جھگڑا ہے تو کیا فائدہ اس کلیش کا کیوں نہ مساہلیت ہو جائے کیوں نہ مسلحت سے کام لیا جائے کیوں نہ کمپرمائز کر لیا جائے اس مسلحت کے نعرے کو اس کمپرومائز کی بات کو اللہ فساد سے تعبیر فرما رہا ہے اللہ تعالی اس کفر اور اسلام کو ملا جلا کر چلانے کو بالکل پسند نہیں فرماتا دراصل یہی چیز پر نفاق پیدا کر دیتی ہے اسلام سو فیصد پاکیزگی سو فیصد سچائی ہے صاف پانی میں گندے پانی کی ایک بوند مل جائے تو سارے کا سارا پانی گندہ ہو جاتا ہے ملاوٹ زدہ کھانے سے جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں اسی طرح ملاوٹ زدہ دین پر عمل کرنے سے روح اور ذہن بیمار ہو جاتے ہیں اور نفاق کی بیماری جو ہے وہ جنم لیتی ہے فرمایا اللہ آگاہ ہو جاؤ انہست اون والا کے اللہ یشورون خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا ان کما منصف کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں اناس سے اشارہ مومنوں کی طرف ہے کہ ابو بکر مصب بلال علی رضی اللہ تعالی انہم کی طرح ایمان لاؤ تو یہ منافق کہا کرتے تھے کہ مومن تو جان اور مال کا نقصان اٹھا رہے ہیں اور ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بے وقوفی تھی کہتے تھے ہم کوئی فینٹک ایکسٹریمسٹ تھوڑی ہو گئے ہیں بس ہم تو دین کے صرف اس حصے پر عمل کریں گے کہ جو بات کسی کو بری نہ لگے جس سے کوئی ناراض نہ ہو دین کا وہ حصہ جس پر عمل کرنے سے کوئی کلیش پیدا ہوتا ہے یا تعلقات میں تلخی آتی ہے یا رشتے کٹنے کا امکان ہوتا ہے یا مال کا نقصان ہوتا ہے ان باتوں کو چھوڑ دو کیا کرنا ہے ان پر عمل کر کے جو چیزیں سب کے نزدیک قابل قبول ہیں بس انہیں پر عمل کیے جاؤ ان کے نزدیک اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کرنے والے بے وقوف تھے اور لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرنے والے عقلمند تھے رسول کی اطاعت کے بجائے لوگوں کی عقل مندی ٹھہری اور رسول کی نافرمانی کر کے لوگوں کی بات ماننا ان کے خیال میں یہ بہت اقل مندی کی اور اچھی بات تھی تو یہ ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ تھا یہ ان کا رویہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آگاہ ہو جاؤ هم ولكن لا خبردار حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں جس کو یقلمندی سمجھ رہے ہیں وہ عن بے وقوفی ہے آمنو قالو آمنا جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب الہدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مزاح کر رہے ہیں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی مگر یہ سودا ان کے لیے نفا بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بسارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا سوم بکمن امیون یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں یہ اب نہیں پلٹیں گے حق دیکھنے کے لیے اندھے ہیں حق بولنے کے لیے گونگے ہیں حق سننے کے لیے بہرے ہیں لہذا اب یہ بات نہیں مانیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے حواسوں پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے محدود حواسوں کے اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں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 حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا انقری بجلی ان کی بسارت اچک کر لے جائے گی جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی تمثیل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آسان احکامات ہوتے ہیں تو چل پڑتے ہیں عمل کر لیتے ہیں اور جب کوئی مشکل حکم آتا ہے تو ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں ولاشا اللہ ہو. اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے دو رکو یہاں پر مکمل ہوئے تیسرا اور چوتھا رکو پڑھنے سے پہلے یہ بات پھر ذہن میں لے آئیے کہ دو تہائی قرآن اب تک نازل ہو چکا تھا آگے جو ہم انشاءاللہ تعالی دو رکو پڑھیں گے یوں سمجھیے کہ یہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے فرمایا یا ایو الناس اے لوگو قرآن واحد کتاب ہے اللہ کی جس میں کہ یا قومی نہیں آیا اے میری قوم بلکہ یا ائیو الناس تقریباً پچیس دفعہ ٹوئنٹی فائیو ٹائم قرآن میں یا ائیو الناس کا لفظ آتا ہے اے لوگو یونیورسل پیغام یونیورسل میسج ہے سارے انسانوں کے لیے کسی خاص علاقے کسی خاص قوم کسی خاص گروہ کا پیغام نہیں سبھی کے لیے ہے اور پیغام کیا ہے عبدو ربکم رب خلقکم خلق عبادت کرو اپنے رب کی جس نے کہ تم کو پیدا کیا بین الاقوامی دعوت ہے دنیا میں جب اتحاد کی بات کی جاتی ہے کوئی کال کی جاتی ہے یونٹی کی تو عام طور پہ کسی رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی یا قومیت کی بنیاد پر جمع کیا جاتا ہے قرآن کسی رنگ نسل قومیت کی بنیاد پر ہمیں جمع نہیں کر رہا ہم سب انسانوں کو نہ کسی کی مخالفت پر جمع کر رہا ہے نہ کسی نفرت کا نعرہ لگا کر جمع کر رہا ہے بلکہ عبادت رب پر جمع کر رہا ہے محبت پر جمع کر رہا ہے عبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو خلقہ کم جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی پیدا کیا تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے بزرگوں کا ذکر آ رہا ہے آبا و اجداد کا فرمایا کہ تمہارے بزرگوں کا خالق بھی اللہ ہے تم مخلوق ہو وہ بھی مخلوق تھے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی خطا کر سکتے تھے یہ مت دیکھو آبا و اجداد کا راستہ کیا تھا ان کا فیل تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں دیکھو حق کیا ہے اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو تو یوں سمجھیے کہ توحید کے راستے میں جب بڑی رکاوٹ رہی ہے ہمیشہ سے آبا و اجداد کی پرستش انسیسٹر ورشپ اس کو یہاں پر کاٹا گیا ہے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذي خلقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنی کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء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 توحید کے راستے کی دوسری بڑی رکاوٹ کا ذکر کیا گیا ہے نیچر ورشپ انسان کی کمزوری یہ رہی کہ مظاہر قدرت کی اس نے پرستش شروع کر دی اس نے دیکھا کہ آسمان سے بارش برستی ہے اس سے فصلیں اگتی ہیں اناج مہیا ہوتا ہے تو اس نے بارش کو پوجنا شروع کر دیا یہاں فرمایا گیا کہ بارش کو مت پوجو بلکہ بارش برسانے والے کو پوجو اللہ کے ساتھ مد مقابل مت بناؤ چاند کو مت پوجو سورج کو مت پوجو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 اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کو چاہو تم مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ